بسم اللہ الرحمن الرحیم و رحیم علی محمد و رحمۃ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح محمد نوشہ شر باقی تمام سامعین برادران خوارہ سب کو محسن سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب دعوت شریف نمبر سات سو پینتیس ابلک تین سو ستہتر ہے سات سو پینتیس شروع سے ابھی تک کے ضرور کی جداد ہے تین ستہتر اوراد فتھیے میں اورجیے میں ہم لوگ جو ہے اس مقدس اسمال حوسلہ میں مقدس نمبر تیس یا حکم اس کی جو لغوی تشریح اور توجہات کے ہمارے سلسلے باہر چل رہا ہے میں اس سلسلے میں جو ہے کتاب نمبر دو لوامی البینات علیہ سنت الجماعت کے بہت بڑی محصر علیہ السلام کا معنیٰ و شاست ہے ان کی کتابی البینات کے صفحہ نمبر دو سو تیس پہ آپ فرماتے ہیں اس میں المقدس الحکم کے حوالے سے فرماتیں الحکم زجاج ناوین کا الحاکم اور الحکم کا ایک ہی معنیٰ ہے الحکم الحکم کا ایک ہی معنیٰ ہے اور اصل جو ہے الحکم کا معنی ہے المََََََََََن ہے حکم کا اصل معنیٰ من اور روغنے کے معنی ہے اور اسی سے حکم و حکمت حکمۃ دابہ یعنی گھوڑے کا القام وہ گھوڑے کو ہاں جی نافرمانی سے روکتے ہیں کیونکہ لگام بھی گھوڑے کو تمرد سرکشی سے روکتا ہے حکمت الطاب بولتے ہیں عرب اصلاح میں اسی طرح جو ہے حکمت بھی ہے جو کہ انسان کو صفیانہ و بیوقوفانہ باتیں اور حرکات سے روکتا ہے اور اسی سے حکم بھی ہے کیونکہ حاکم و کا حکم جو ہے متخاصمین جو جھگڑے کے ترہینے کو ایک دوسرے پر تعدی اور ظلم سے روکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود کو احکم الحاکمین کہہ کر ہنجیں توصیف کیا جن کے سرح و تین آج نمرات میں ہیں علیہ اللہ و بحکم الحاکمین کہ اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے یقیناً ہے بلا شخص اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نیز المایہ بین بینواد کا سرہ ظمر نمبر چھیالیس میں جی کہ اللہ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے بہترین فیصلہ کرتا ہے تو جان لو حکم اس تفسیر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اسلام میں سے یہ حکم ہوں اس تفسیر کے لحاظ سے یعنی حکم بے معنی فیصلہ کرنے والا اس کا کلام مرا ہے فیصلہ کرنے والا یعنی اس کا کلام مرا ہے تو پھر الحکم اللہ کے صفات میں سوگا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے سے اللہ کا کلام مراد ہے قرآن پاک کے ذرا سے فیصلہ کرتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ کی جو ہے کلام مراد ہے تو حکم سے مراد جو ہے تو پھر حکم اللہ تعالیٰ کے صفات ذات بھی سکونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے حکیم ہے لیکن کبھی یوں بھی کہا جاتا ہے حکم حکم علی بن نعمت اے ان عمالِ فلان کے بارے میں اللہ نے ہاں جی نعمت کا حکم کیا یعنی اس پر اللہ نے انعام کیا یا حکم اللہ فلاں بل نکمتی ددا اوقا محنتی یا فلان پر نقمت کا جو ہے حکم کیا ہے جب اللہ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیں ہاں تو اس معنی کے لحاظ سے الحکم اللہ تعالیٰ کے صفات پھیل میں سے ہوگا کوئی نعمت دے دیں تو پھر جو ہے یا نعمت سے روکیں تکلیف میں ڈال دیں تو اللہ کے صفات پھیل میں سے ہوگا لیکن حکم سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے کلام ملا لے لیں تو اللہ کے صفات ذات میں سنیں اور کبھی الحکم بے معنی حکیم بھی استعمال ہوتی ہے حکم بیمانی حکیم حکمت والا ہر چیز کی حکمتوں کو جاننے والا میں البیات کے صفحہ نمبر دو سو میں امام فخر نے یہ توضیحات کیا ہے بعض مشاعر نے کہا ہے الحکم اس ذات کو کہتے ہیں جس کے وعوں میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا ہے انہوں کا الحکم اس ذات کو کہتے ہیں جس کے وعدوں میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا اور نہ ہی اس کے افعال میں کوئی عیب پائی جاتی ہے ایسے ذات کو حکیم کہا جاتا ہے ہاں جی الحکم یعنی حکیم حکم یعنی اس ذات کو کہتے ہیں جس کے وعدوں میں کبھی میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا اور نہیں اس کے احال میں کوئی ایپ پائی جاتی ہے یہ کتاب لوام البینات کے صفحہ نمبر دو سو تینتیس پہ انہوں نے یہ توات کی ہے کتاب نمبر تین جو ہے کتاب خصوصیات اجما الحسنہ میں سے اردو میں لکھی گیا سناول کے عالم دین نے فرماتے ہیں الحکم کے معنی ایسی ذات کے ہیں جس کا فیصلہ بالکل قطعی اور آخری ہو اور جسے کوئی رد نہ کر سکے اعضاء و قدر کا سارا نظام اسی احکم الحاکمین کے حکم سے چل رہا یعنی اس ظاہری دنیا میں اسباب و علل کا جو کارخانہ قائم ہے وہ بھی انہی کے حکم کے تابع ہیں اللہ کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر سبب کو نتیجہ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ضروری ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اشیاء تاریخ انسانی کے حوادث اور زندگی کے واقعات میں ایک سلسلہ علت و معلول قائم کر کے چھوڑ دیا ہے ایسا نہیں ہے چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ سلسلہ خود بخود چلتا چلا جا رہا ہے ہاں جی نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہر علت کو معلول کی صورت میں وہی اپنے حکم اور منشا سے برآمد کرتے ہیں اگر وہ نہ چاہیں تو کسی علت سے از خود معلول پیدا نہیں ہو سکتا ہے ہاں جی وہ اگر چاہیں تو آگ سے جلانے کی صفت سلب کر کے اس کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیں اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور چاہیں تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالیں ورنہ کیسے نکال سکتا ہے مچھلی کے پیٹ سے زندہ, زندہ سلامت اس میں کتنے دن رہا ہاں جی تین دن رہا کم اس کم جنہوں نے لکھا تین دن رہا ورنہ چالیس دن تک لکھا ہے تو تین دن بھی تو کوئی کم دن نہیں مچھلی کے پیٹ میں انسان دم گڑ کے اسے وا کی گرمائش سے مر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسباب عل اس کے کتابیں اس کے حکم کے کتابیں ہیں اور اسباب عل بھی اس نے خود قائم کیے خود کا جو ہے وضاحت کردہ ہے تو اسی ذات اعدس نے اپنی تو ہی خدشات حسم کی سفر میں دو سو اٹھاسی پہ یہ مطالف ہے مزید اسی ذات اعدس نے اپنی معیت اور رحمت سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ وسلم کو ہجرت کے رات کافر و مشرق دشمنوں کی ننگی تلواروں کے نرغے سے صحیح و سلم سلامت نکال لیا اور غار سور میں اللہ تعالیٰ نے ہاں جی مکڑے کو حکم دے کر دنیا کی جو ہے کمزور ترین جال کے ذریعے ہاں جی اپنے محبوب کو محبوب کی حفاظت فرما کر فرمایا اور دشمن کے شر سے بچا لیا ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یہ توجہ منداخی کی طرف سے تو یہاں پر بھی اسباب اعل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابے ہیں وہ چائیں جو کمزور دشمنوں کے بیچ میں سے آپ کے گھر کو مکمل معاشرہ کیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیچ میں سے نکال دیا کوئی کوئی کافر آپ کو نہیں دیکھ سکا ہاں جی غار سور کے اندر رسول اللہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں پر پردہ ڈالنے کے لیے باہر مکڑے کو حکم دے یہاں جال بنائیں تاکہ وہ آئیں تو دیکھیں بھائی تو جال ہے اندر کوئی بندہ گیا ہو تو جال بھٹ جانا ہے تو اندر یقیناً نہیں گیا ہے تو یہ وہ اللہ ہے جس ہر چیز اس کے جو ہے قبضے قدرت میں اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہاں سارے عالم کے فیصلے ہوتے ہیں جو کوئی فیصلہ اللہ رب العزت کی جانب سے عالم کی کسی بھی چیز کے متعلق شادر ہو جائے وہ ہو کر رہتا ہے اللہ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ہو کر رہتا ہے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ سازے فرمائیں گے آخرت میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائیں گے سب کے بارے میں کس نے جنت میں جانا کس نے جاننے میں جانا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں اس ذات عادت کے فیصلے سے ہی جنت جنت میں داخل ہوں گے اور جاننے میں جانے میں جائیں گے یہ جان فانی میں انسانوں کے لیے رزق کے فیصلے امن کے فیصلے صحت کے فیصلے ہاں چین اور راحت کے فیصلے موت و زندگی کے فیصلے ارادے کے فیصلے، اولاد کے فیصلے آسمان سے بارش کے فیصلے مصائب و مشکلات کے فیصلے سب اللہ تعالی ہی کے جانب سے ہوتے ہیں ان سب پر اللہ تعالی کا جو ہے علم اللہ تعالی کا علم محیط ہے لہذا حکم اور فیصلے بھی محیط ہے ہاں اللہ تعالی کا علم بھی ان سب پر محیط ہے لہذا اس کا حکم اور فیصلے بھی ہر چیز پر محیط ہے تو اس مجموعی طور پر جو ہے اس سے لغوی اور اس کے توضیح کی بات کا خلاصہ یہ ہوا اس لغوی بات سے معلوم ہوا الحکم حکم سے ہاں جی حکم کے مادہ سے الحکم جو جی حکم حکم ان کے مادہ سے ہیں جس کا معنی منع اور روکنے کے ہیں اور الحکم والحاکم دونوں کا معنی ایک ہی ہے یعنی فیصلہ کرنے والا حکمت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ اور حکم ہی اور اللہ تعالیٰ کا ہاں جی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور حکم ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اللہ کے فیصلے کو پر اسی کا فیصلہ و حکم ہی ہر چیز پر نافذ ہوتی ہے وہ تمام موجودات عالم کے حکم و فیصلے کو روک سکتے ہیں لیکن کوئی اس کے فیصلے روک نہیں سکتا مسلم میں اور وہی بہترین فیصلہ اور حکم کرنے والا ہے اس سے بہتر کوئی فیصلہ و حکم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا علم ہر چیز پر محید ہے اور اسے بہترین فیصلہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ اسے بہترین فیصلہ و حکم کرنے میں کسی کا کوئی خوف و ڈر ہے ہنج لہذا مومن کو چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے سامنے سر تہذیب خم رہیں خواہ واہ ہنج خواہ و جو آسائش میں رکھیں خواہ و اللہ جمع آسائش میں رکھیں خواہ تکلیف و مشقت میں رکھیں کیونکہ بندے کے حق میں اس سے بہتر کوئی اچھا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا لہذا اگر جو ہے اللہ تعالیٰ ہاں جی نعمت کریں تو شاکر رہیں نعمت سے نوازیں تو شاکر رہیں اور اگر تکلیف اور مشکلات میں ڈالیں تو صابر رہیں کیونکہ شاکر کیونکہ شاکرین کے لیے لائن شکر تم لاجدن نے کی بشارت اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے اس میں دوام بخشیں گے بغیر صابرین کے لئے اور صابرین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے محاذ صابرین ہاں جی اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ تھے وہ سلام الم بے معاصبر تم فنی محبتار سلام تم لوگوں پر ہاں جی کتنے دنیا کی زندگی میں صبر کیا کتنا اچھا ہے تمہارے آخرت کا گھر تو یہ تو ان کے لیے یہ دو مشند ہے یعنی صابرین کے لیے عدن اللّہ ما صابرین اور سلام الیہ بے صبر تم فنی اوقبدار کا جو ہے مجدہ ہے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے یہ بشارت ہے ہاں جی سلام تم پر ہاں جی کہ تم نے دنیا کی زندگی میں صبر کیا گناہ خود کو بچا کے رکھا اللہ کے اطاعت پہ قائم رہا بس تمہاری یہ آخرت کا گھر کتنا خوبصورت ہے اللہ یہ بشارت اور ہم اللہ صابرین کے ساتھ ہے یہ دو اتنے عظیم بشارتیں صابرین کو دین لہٰذا ذہن میں اللہ تعالیٰ کے یا حکم کہہ کر ہمیں اس سے جو فیصل لینا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلی مخم رہے بندے کے حق میں اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ اس کے میں دعا کرنا مشکل میں ہے تو آسانی کے لیے دعا کرنا نعمتیں دیا اس میں دوام اور استحکام اور اضافہ کے لیے دعا کرنا ہے تو اسی کا حکم ہے ہاں جی لیکن جو ہے اس کے فیصلے پر شکوہ نہ کریں میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نسم الحسنہ کرنے سے اللہ کی صحیح معرفت کی